یا یو اللہ منو سورت کا دوسرا حصہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ وجوہ سبا جہاں لکھائے تھے نا تو میں نے کہا تھا کہ یہ تمہید ہے کس کے لیے کس غذبے کے لیے غذبۂ تبو کی تمید اب وہی غزوہ آ گیا سورت کا دوسرا حصہ لکھو اور غزوہ تبو کا بیان ہے ترغیب جہاد بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ شام کا جو بادشاہ ہے نا مالے کے غسان وہ اس کے کنٹرول میں تھا مالے کے روم کے کنٹرول میں تھا کہ سارے روم جو تھا نا ہرکل اس کے ماتا تھا شام کا بادشاہ ملے کے غسان حضرت کو پتہ چلا کہ وہ لشکر تیار کر رہا ہے اور اس کی امداد کون کرے گا روم کا بادشاہ بھی کرے گا اور مدینے پہ چڑھ کریں گے حضرت پہ اس کا علم ہوا حضرت نے صاحبہ کرام کو فرمایا ان کو یہ کیوں ہو رہی ہے ہم خود ہی جاتے ہیں مول کے شان جنگ کرنے کے لیے تو حضرت نے تیس ہزار کا لشکر تیار کیا کتنی لیکن بات یہ تھی کہ وہ سفر بھی بڑا کٹھن تھا ریگستانی علاقہ راستے کے اندر کوئی دریائے درخت نہیں تھے پانی کا انتظام نہیں تھا موسم گرم تھا ادھر مدینے والوں کی کھجوریں بھی پکی ہوئی تھیں یہ سارے امتحانات تھے تو جانا پھر مجاہد آدمی کا کام تھا جو پورا مجاہد و کامل مجاہد منافقین پھر ہیریاں پھیرے کرنے لگے کوئی کوئی بہانہ کرتا تھا کوئی کوئی بہانہ کرتا تھا تو اس لیے یہ ترغیب دی گئی ہے غزوہ تبو کی کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں یہ رجب سن نو ہجری کے اندر ہوا ہے تبو وہ تریب اے ایمان والو کیا ہے واسطے تمہارے جب کہا جاتا ہے تم کو نکلو اللہ کی راہ میں اس سا کا تم الاد عرق بو جھاڑ ہو جاتا کس کی طرف کیا پسند کیا تم نے دنیاوی زندگی کو مقابل آخرت کے مینار آخرت کے کا منا مقابل آخرت کے پز نہیں اسباب دنیاوی زندگی کا مقابلہ کے اندر تھوڑا اللہ تن فرو نتیجہ تر کے جہاد جہاد کو نہ چھوڑو نتیجہ تر کے جہاد اگر نہ نکلے تم تو عذاب دے گا تم کو دردناک اور بدلے میں لائے گا قوم کو سوائے تمہارے اور نہ نقصان دو گو کو کسی چیز کا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تن تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تنسرو اگر تم نے حضور کی مدد نہ کی تو اس کی جزا معذوف ہے پاسا نسر اللہ اللہ اس کی مدد کرے گا کیوں فقد ناصر اللہ یہ نمونہ نصرت ہے یہ فقط ناصرا اللہ یہ نمونہ نصرت ہے یہ جزا نہیں ہے اللہ تنسرو کیونکہ یہ تو ماضی ہے نا پہلے گزر چکا اس کی جزا کیا معذوف ہے اللہ اگر تم نے حضور کی مدد نہ کی تو اللہ مدد کرے گا کیوں کہ اللہ پہلے مدد کر چکا ہے اپنے محبوب کی فقد نا اللہ نمونہ نصرت لکھا ہے بھائی پہلے, پہلے پڑ چکے ہو دار الدوا میں مشورہ کیا تھا کافروں نے پھر حضور نے کس کو سلا کے تشریف لے گئے سلح غار شور میں چلے گئے اب غار شور کے اندر آپ کے ساتھ کون تھے حضرت ابو بکرے صدیق تھے تمہارے سور بہت اونچی گار ہے وہ مجھ ہے چھوٹی ہے وہاں آپ پہنچے ادھر کافر لوگ جو تھے نا ایک قائف کو لے لیا کیا ایک پاؤں کا نشان دیکھنے والا جو ماہر ہوتے ہیں نا پاؤں کے نشان اس کو ساتھ لیا پاؤں کا نشان دیکھتا تھا وہاں پہنچ گئے جی سمجھے جی وہ پہاڑ سور پہ پہنچ گئے اب وہ غار میں داخل ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اللہ نے حکم کر دیا کبوتری کو اس نے انڈے دے دیے وہاں اور یہ ان کبوت نہیں ہوتا اس نے جالہ تان دیا کیا جالہ تان دیا تو اس نے کہا بھی اندر دیکھو تو پاگل ہے بے وقوف ہے یہ جالہ ہے اندر کوئی جاتا تو جالہ ختم ہو جاتا ان کبوت کا جالہ سمجھ رہے ہو اور کبوتری بیٹھتی ہوئے سنڈے وہ اللہ کی قدرت سے انہوں نے کو دیا اور واپس چلے گئے حضرت صدیق اندر سے ان کے قدموں کا نشان دیکھ رہے تھے کہ اوپر کون ہے وہ ہیں حضرت نے ان کو تسلی دی یہ لمبا چوڑا واقعہ اردو کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے ہم تو بہت سر بیان کرتے ہیں اپنے کام پہ دیکھو جی فقر نسر اللہ پچتا ہی مدد کی اس کے اللہ نے جب نکالا اس کو کافروں نے اس سال میں کہ دوسرا تھا دو کا دو میں سے ایک کون تھے ابو بکا دوسرے کون دو تھے میرے حضرت تھے دوسرا دو جب کہ یہ دونوں غار کے اندر تھے جبکہ فرماتے تھے اپنے ساتھی کو اب دیکھو صاحب کی نسبت حضور کی طرف ہے اپنا یار اپنا یار اپنا ساتھی علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے کیسے کرتی قرآن ٹھیک ہے تو ابو بکر کی صحابیت کا منکر کون ہے کافر ہے قرآن سے ثابت ہے صاحب ہی اپنے ساتھی کو کہتا تھا بھئی اب بھی محاورہ ہے کہ جو آدمی کسی کا گہرا یار ہو مخلص یار ہو تو کیا کہتے ہیں میرا یار ہار ہے کیا کہتے ہیں تو یار غار تو ایک مثال بن چکی ہے کیونکہ حضور کا یار غار کون تھا ابو بکر تھا تو جو مخلص یار ہوتا ہے وہ یار غار ہوتا ہے اچھا جی باقی ہی کہتے ہیں تو مختلف ہیں اور سچی ہیں کہ ابو بکر سدیگی نے صفائی کی ایک سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے اور کس نے ڈٹا سامنے دکھا حضور نے لام مبارک لگائی وہ ٹھیک ہو گیا لمبے واقعات دیکھ لینا تفسیروں میں جب فرماتے تھے آپ اپنے ساتھی کو لاتا غم ناک نہ نا ہو تو حضرت ابو بکرے صدیق کو کس کا غم تھا حضور کا اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں لا لاتا ان لائے اے موسا کی ماں غم نہ کر موسے کو واپس کریں گے تو موسا کی ماں کو اپنا غم تھا بیٹے کا غم تھا حس کو کہتے ہیں جو غیر کی طرف سے غم ہو ابو بکر صدیقی کو کس کا غم تھا آئے مجنی کا غم تھا اللہ تعالیٰ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے بس اتارا اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ الحر ابو بکر کے ہی ضمیر کر مرجا ابو بکر لکھو یہ بہتی کے اندر ہے اور مظہری کے اندر بھی ہے اتارا اللہ نے اپنا سکینہ ابو بکر پہ پریشان ہوتے نا وائی یادہ بے جنوبین اور مدد کی حضور کی ساتھ ایسے لشکروں کے کہ تم نہ دیکھا تھا ان کو آدھا تن وہ کون سے لشکر تھے فرشتے انہوں نے آج پہارا دے دیا جالی مت اللہ کفر سفلا اور کر دی تدبیر کافروں کی نیچی کافروں کی تدبیر کو نیچے کر دیا کمزور و کالی مت اللہ اور اللہ کا بول بلند رہا کال اللہ کا منع کیا کرو اللہ کا ہی بول بلند رہا واللہ اللہ عزیز حکیم ان فروخاف میں سکھالا پھر وہی ترغیب جہاد ہے درمیان میں نمونہ نصرت کا پھر وہی ترغیب جہاد کس جہاد کی ترغیب ہے سبو کی نکل کھڑے ہو ہلکے اور بھاری ہلکے کا منع چاہے تھوڑا، تھوڑے ہتھیار ہوں اور بھاری کا منہ زیادہ ہتھیار ہوں مم. تھوڑے ہتھیاروں والے بھی چلو زیادہ ہتھیار اور جہاد اور اپنے مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں یہ بہتر ہے تمہارے لیے گاہو جانتے لاؤ کان آرگن کریبا زاجر منافقین منافقین کو زاجر اور جھی نے کہا ہے کہ اگر قریب ہوتی نا جہاد جہاد کہاں ہوتی قریب سفر بھی قریب ہوتا اور کافر بھی تھوڑے ہوتے ٹھیک ہے نا کہ ان کو مروڑ کے چڑھ جاتے مال غنیمت جلدی جلدی مل جاتا تو منافق ساتھ جاتے یا نہ جاتے جی کافروں کی جماعت لشکر تھوڑا ہوتا سفر بھی قریب ہوتا تو تیرے ساتھ چلتے آپ چونکہ سفر مشکل ہے اور مشکل سفر پہ جانا کس کا کام ہے عاشقوں کا اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں لوکان قریبا اگر ہوتا یہی جہاد کا مسئلہ آرزن کریب اسباب قریب یعنی بغیر محنت کے اسباب مل جاتا اگر ہوتا یہ جہاد کا معاملہ اسباب کریب اور سفر بھی کیا میان لتا بہو کا تیری اتباع کرتے ولاکن باودت علیہ کا لیکن دور ہو گیا ان کو پر مسافت سفر لمبا ہے نا اس لیے آپ کا یہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے بسون بلا کس قسمیں اٹھائیں گی اللہ تعالیٰ کی کہ لوستان اگر ہم طاقت رکھتے تو نکلتے تمہارے ساتھ فرمائے میں ہلاک کرتے ہیں اپنی جانی کو جھوٹ بول کے اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً جھوٹے ہیں اف اللہ ان کا لما تم بھی خاتم و اب اللہ اپنے محبوب کو تنبیہ کر رہے ہیں بھائی وہ آتے تھے نا منافق جو ہی بہانے بناتے تھے کوئی کہتا میرا گھر اکیلا ہے کوئی کہتا میری کھجور پکی ہوئی ہیں کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ تو آپ ان کو اجازت دیتے جاتے یا نہیں اجازت دیتے جاتے کہ آپ سمجھتے کہ ہیں تو بے مان منافق ہیں جس کا دل نہیں چاہتا اب میں اس کو تو خام خا لے جاؤں ادھر بھی بعض ساتھی ہوتے ہیں گھر جاتے ہیں بعضوں کی مجبوری ہوتی ہے بعض طالب نگم میں ہوتے ہیں ایسے وقت پریاس کرنے آتے ہیں پھر گھر کی اجازت مجھ سے مانگتے ہیں. میں بالکل نہیں روکتا سمجھے اگر جاتے ہو تو جاؤ قرآن واپس کر کے جاؤ بھئی جو ہمارے ساتھ یاری نہیں لگاتا اس کو خام خا کیوں پکڑیں ٹھیک ہے پکڑنا ضروری ہے اس لیے حضرت بھی اجازت دیتے گئے ہاں کہ وہاں کیا کام دیں گے ہمیں پٹ ڈاج بھی نہیں کب میں دیکھو جی افلح کا تم بھی ہے خاص مولم لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو اجازت نہ دیتے اجازت پھر بھی نہ جاتے کیا جب آپ کہتے تمہیں اجازت نہیں تو پھر نہ جاتے تو ان کا نفاق کھول جاتا یا نہیں اور سنبھالے سمالے او بلا بے بے مان اگر انہیں اجازت نہیں دی پھر بھی کیا لیکن آپ تو چشپ نہیں کر بات ہے نا اف اللہ ان کا دیکھو اللہ نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا اپنے محبوب کو کیوں اجازت دی آپ نے ان کو یہاں تک واضح ہو جاتے واسطے تیرے سچے اور ساتھ ساتھ جان لیتا چونکہ اس کو کو وامیت کی ہے اس کے بعد ان مقدر ہے لا یستا او صاف مومن اوساف مومنین اے میرے محبوب جو کامل مومن ہے نا وہ ایسے موقع پہ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کیونکہ موقع اہم ہے یہ موقع کیا ہے اہم ہے اس لیے ایسے موقع پہ نہیں اجازت مانگیں گے اوسع موم لکھا یا نہیں نہیں اجازت مانگیں گے آپ سے وہ لوگ دئیمان ہیں ساتھ اللہ کے ساتھ دن کی کے یہ کہ جہاد کے اپنے بال و جانوں کے ساتھ اور اللہ جان و شاہ مقین کے یہ موقع اہم ہے جہاد کا ایسے موقع پہ کامل مومن اجازت نہیں مانگتا کون اجازت مانگتے آگے آ رہا ہے انما نما یا علامت منافقین اور ان کے امراض علامت منافقین ان کے امراض پختہ بات ہے کہ اجازت مانگیں گے تو اسے وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ کے نہ ساتھ دن قیامت کے یہ مرض نمبر ایک وار تا بت قلوب مارد نمبر کتنی دو اور شک میں پڑ گئے دل ان کے منافقہ دل شک میں ہے بس وہ اپنے شک کے اندر حیران پھر رہے ہیں لو ارا دل فرمایا یہ جو عذر کرتے ہیں نا بہانے بناتے ہیں ان کے عذر کو باطل کیا گیا بتلان عذر ان کا عذر اس لیے باطل ہے کہ اگر ان کا خیال ہوتا نا جنگ کا تو اس کے لیے تیاری کرتے یا نہ کرتے کوئی سواری کی تلاش کرتے کوئی ہتھیار بناتے حالانکہ انہوں نے بالکل تیاری کی ہی جس کا ارادہ جانے کا ہوتا ہے پہلے تیاری کرتا ہے پھر این وقت میں کوئی اجوا جاتا ہے پھر رہ جاتا ہے اگر ارادہ کرتے نکلنے کا تو تیاری کرتے بناتے اس کے لیے کوئی سامان ادا تو ان کے نیچے کچھ سامان تو بناتے اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان لیکن سامان نہیں بنایا اور اللہ تعالی کی مرضی بھی یہی ہے حکم تکوینی تشریح حکم کیا تھا کہ یہ چلے لیکن حکم تکوینی یہی تھا کہ ان کا رہنا کیا ہے ادھر اچھا ہے کیونکہ وہاں جائیں گے تو خود بھی بوجھ دل اور باقی مسلمانوں کو بھی کیا کریں گے بوجھ کریں گے وہاں دیکھیں گے نا لوگ لشکر تو کہیں گے مارے مارے مارے گئے گئے گئے ایسے بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے تو پھر اور مسلمان بھی کہوں گے بلاک ان اللہ راہ لے کے نا پسند کیا اللہ تعالی نے ان کا اٹھنا خدا کو یہی اٹھنا نہ پسند ہے پر سب بات پر سوست کر دیا ان کو سب بات کا مانا کسالا سست کر دیا ان کو وکیلا کودو مال کائ دین یہ امر جو ہے او کودو مال کا دین کا بتائیں امرتشری ہے یا تکمی ہے بتاؤ وہ امر شری تو ہے؟ ان امر امرتشری کیا گا نکلو نکلو اب ادھر کیا ہے بیٹھو بیٹھو تو امر کون سا گا تشری یہ امبر کیا ہے تقوینی ہے کہ تو وہ خبیض ہے، تمہارا بیٹ نہیں درکا اور کہا گیا ہو تمہیں تکوینی اوکو دوں بال کا ہے تم بیٹھو آگے پر میں تخلوک مات تخلو ان کا پیچھے رہنا اچھا ہے وہ میں نے ارض کیا تھا نا اگر یہ جاتے تو کیا کرتے مو میں کو بزدل دل کرتے یا بہادر کرتے بوس دل کرتے آپ ہی بزدل کانوں میں باتیں کرتے وہ دیکھوئے روح کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے تو ہری بولوتان ہے ایسے ہیں ایسے ہیں لو خارا جو اگر نکلتے تمہارے اندر تو نہ بڑھاتے تمہارے اندر مگر کس کو فساد کو خبر کمر فساد دکھو بالا او اور البتہ گھوڑے دوڑاتے درمیان تمہارے طلب کرتے واسطے تمہارے شرارت کو کہتے ہیں نا جی فلاں آدمی جو ہے نا فتنے کے گھوڑے دوڑا رہا ہے وہ محاورہ ہے یہ نہیں فلاں آدمی شرارت اور فتنے کے گھوڑے دوڑا رہا یہی ہے آؤ نا گھوڑے دوڑاتے درمیان تمہارے طلب کرتے واسطے تمہارے شرارت کو بفیق تم فرمایا اکثر منافق تو بیٹھ گئے ہیں لیکن کوئی کوئی جاسوس ہیں تمہارے ساتھ ان کا خیال کرنا کوئی کوئی منافق حضور کے ساتھ گئے تھے وہاں کے اندر آگے بھی آئے گا اور تمہارے اندر جاسوس ہیں سمبھاؤ کا کیا لکھنا ہے ان کے اور اللہ جانتا ظالمین کو لا کا دغل فتنا تھا نمونہ فساد نمونہ فساد فرمایا اب بھی فسادی اور اس سے پہلے بھی کیا کرتے رہے فساد کرتے رہے وہ جان دے کے اندر شریک ہوئے عبداللہ بن بھائی کتنے آدمی کو لے کے واپس آ گیا تین سو آدمی جانگ عہد کے اندر ہی خرابی کی جانگ اذاب کے اندر بھی یہود کے ساتھ اندرونی سازش کرتے رہے یہ بےمان سندی تھا تو شرارتی آدمی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت خاصی کی منافقین نے یہود نے ایک دفعہ تو ان کی سازش اس وقت ٹوٹی ان کی کمر جب حضور نے بدر کے اندر کیا پتہ مسلمان ہوا پہلے مسلمان بھی نہیں تھا پہ. پھر کمر ان کی ٹوٹی جب مکہ فتح ہوا اس وقت دیکھو جی دی. لاکا دیبتا کا بول <سؤال> فتنا تھا نمون ہے فساد البتہ کی طلب کیا تھا انہوں نے فتنے کو شرارت کو اس سے پہلے بھی اب سے پہلے کہا کے اندر آزاد کے اندر ایسے پیری کرتے تھے وکل اب لکل امور اور الٹ پلٹ کیے تھے تیرے نقصان دینے کے لیے معاملات الٹ پلٹ کیے تیرے نقصان دینے کے لیے. یہاں تک آ گیا سچا وعدہ حق کا من اللہ کا سچا وادہ بہر امر اللہ اور غالب ہوا اللہ کا دین اور وہ مکرو سمجھنے والے تھے ایک غلبہ بدر میں ہوا دوسرا پھر پتا مکہ کے موقع پہ ہوا و من ہوں زلی اچا جی اوپر حاشے بھی لکھو منافقین کے نو خبیس قسم کا بیان افسناب قصا خبیسہ منافقین کے کتنے قسم جی نو خبیس قسم کا بیان یہ نو قسمائیں گے منافقین کے نو خبیز قسم کا بیان بیانو نمبر ایک لکھو قسم اول مین ہوم قسم اول لکھو اور نام اس کا لکھو جاد بین کیس کے منافق تھا جاد بن کیس تھا حضور کی خدمت میں اور کہنے لگا حضرت میرا دل تو بڑا چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں لیکن میں ہوں عاشق مزاج کیا ہوں عاشق مزاج ہوں حسین عورتوں کو دیکھ کے عاشق ہو جاتا ہوں اور وہاں روم کی عورتیں کیا ہوں گی وہ گورے ہیں نا رومی گورے ہیں سمجھے گوری گوری عورتیں ہوں گی وہاں میں پھنس جاؤں گا مہربانی وہاں مجھے اجازت دے دیجیے جی. میں پیسے دیتا ہوں میری طرف سے کسی اور کو لے جائیں کسمبا لکھائے جی وہاں میں ہو میں نے منافقی میں سے وہ ہے جد بین قید کہ اجازت دو مجھ کو اور نہ فتنے میں ڈالو مجھ کو وہ فتنا کون سا عاشق مزاجی کا اللہ نے فرمائیے بہمان پہلے سے منافق ہیں یہ عاشق مزاجی کا نفاق سے بڑی بات ہے پہلے سے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں خبردار یہ فتنے میں پہلے سے پڑے ہوئے ہیں اور جہنم گھیرا کرنے والی ایسے کاپروں کو میرے عزیز پہلی شکایت تو تھی خاص اب آگے شکایت مشترکہ ہے ان تصب کا شکایات مشترکہ وہ تو خاص شکایت کے بارے میں گھر پہنچے تو اس کو بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو اور گھر پہنچے تو اس کو مصیبت تو کیا کہتے ہیں جیسے جن دے کیا کہا تھا کہ دیکھو جی ہم تو احتیاط کر گئے نا ہمیں تو پتا تھا یہ شکایت سکھائیں گے تین سو آدمی ہم محتاط ہو کے بیٹھ گئے سمجھے یا جی? اور اگر پہنچے تو مصیبت تو کہتے ہیں خوشی سے تاکہ لے لیا تھا ہم نے احتیاط کا پہلو امرانہ کا مانا لے لیا تھا احتیاط کا پہلو پہلے سے اور پھرتے ہیں آپ کی مجرے سے خوشی مناتے ہیں کل بنا جواب شکوا جواب شکوا نمبر اے آپ فرما دیجیے ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے کس کی طرف سے آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ ہمارے مالک ہیں مالک کو حق ہے مملوک میں جو چاہے تو سلو کرے لیکن یہ تکلیف جو ہے نا ہمارے لیے باعث عجرہ ہے بھئی شہید ہو جائیں گے پھر بھی کیا ہے مقام پالیں گے ٹھیک ہے نا شکست ہو جائے گی پھر بھی تکلیف کا سوال ملے گا نہیں ملے گا فتح گی پھر بھی کامیابی ہے کل نہیں بنا جواب شکوان نمے آپ فرما دیجیے ہر گیند ہر نہ پہنچے گی ہم کو کوئی تکلیف مگر جو اللہ نے لکھ دی ہے ہوا مولانا وہ ہمارا مالک ہے مالک حق ہے مملوک میں تصرف کرنے کا خاص اللہ پہ تول کرے مومن کل ہر طرف بنا وہ پہلا جواب تھا شکوے یہ جواب تو ہے جی دوسرا ہے آپ فرما دیجئے نہیں انتظار کرتے تو ہمارے ساتھ مگر دو اچھائیوں میں سے ایک ہی حسن یائن کے نہیں چلی کوئی شہادت یا فتح کو شہادت اچھی چیز ہے یا نہیں جیسے فتح اچھی ہے شہادت بھی اچھی ہے شہادت یا فتح ان دو نیکیوں میں سے ایک نے کی پہنچے گی لیکن ہم انتظار کرتے ہیں ساتھ تمہارے یہ کہ پہنچائے گا تم کو اللہ تعالیٰ نے ان د چاہے اللہ کی طرف سے دے کوئی آسمانی عذاب آ جائے کیا یا ہمارے ہاتھوں سے دے ہمارے ہاتھوں سے کیا مانا کہ تمہارا کفر ظاہر ہو جائے اور ہم قتل کر رہے تم کو اب تو چھپے ہوئے ہو نا عذاب دے چاہے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں کل انفکو اے بن قیس کا رد جاد نے کیا کہا تھا کہ میں تو نہیں جا سکتا میری طرف سے کیا لے لو جی وہ چندہ لے لو پیسے لے لو میری طرف سے اللہ نے فرمایا خرچ کرو خوشی سے یا زبردستی سے لیکن تم بےمان ہو قبول ہوگا وہ کافر کا خرچ قبول ہے ارگن میں قبول کیا جائے گا تم سے انکم علت آدمی قبول یا اس لیے کہ تم قوم ہو کافر سقین کا منا اور کافل کا صدقہ کا کوئی قبول نہیں وما ماں نام تفصیل علت اس علت کی آگے تفصیل ہے کہ کیوں قبول نہیں ہوگا اور نہیں روکا ان کو اس سے کہ قبول کیے جان سے ان کے نفقات مگر اس بات نے کہ انہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کے اور ساتھ اس کے رسول کے اور نہیں آتے نماز کے اندر مگر اس حال میں وہ کیا ہوتے ہیں سوس ہارے جی سے یہ علامات لفا کی اور نہیں خرچ کرتے مغرب سال میں تو مکرو سمجھنے والے ہوتے ہیں تاوان سمجھتے ہیں فلا تو جب کا ہم ہے شبو سوال ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کے بعد مال بہت ہے ان کی اولادیں بہت ہیں بڑے ڈیل ڈال کے ساتھ رہتے ہیں پر میں یہ بھی عذاب ہے کیا بھائی میرے عزیز میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنا سکون تمہیں نصیب ہے نہ بادشاہوں کو نصیب ہے نہ بڑے بڑے دنیا داروں کا ہے یہ ایک بات سمجھ لو آپ کہیں گے کہ ان کے پاس بنگلے ہیں ان کے پاس دنیا ہے کاریں ہیں تو میرے عزیز یہ اسبابِ آرام ہیں یا خود آرام ہے کہ اسبابِ سکون ہے خود سکون نہیں اسباب ہیں ان کے پاس سکون ان کے پاس نہیں ہے سکون تمہارے پاس ہے ہمارے پاس تو ٹیلی فون آتے ہیں کہ ہے ہم مارے گئے پریشان ہیں فلاں کچھ ہے یوں ہے یوں ہے وہ دنیا دار کرتے ہیں ٹیلی فون تو سکون اصل چیز ہے سکون اصل مقصود تمہیں حاصل ہے ان کے پاس کیا ہے صرف اسباب ان سکون سکون ہی ہے پس نہ پسند میں ڈالے تو ان کے مال نہ اولاد سوائے اس کہیں ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ عذاب دے ان کو باصباب ان ابوال و اولاد کے دنیاوی زندگی میں وہ یہ جو قتل کرتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں جن کے مال ہیں لوٹنے کے لیے وہ فقیر غریب کو کوئی قتل کرے گا عام طور پہ ایسے ہوتا ہے تو مال عذاب مل گیا نہیں اور اولاد ہی عزاب ہے کیا ہمارے خانپور پور کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا دکان پہ کروڑ پتی اس کا بیٹا آیا بیٹا کوئی نا تھا پستول لے کے آیا اپنے باپ کو گالی دی کہ نکل جاؤ دکان سے پر احمد میں قتل کر دوں گا باپ روتا ہوا دکان سے نکاح بیٹا قابل ہو گیا یہ عذاب ہے خدا کا بیٹا یا نہیں ہے ارادہ کرتے اللہ کہ عذاب دے ان کو ساتھ اس دنیاوی زندگی میں اور نکل جائیں ان کی جان اس سال میں سے کافر میں وہ یہ خون بقایا شکای منافقین قسم اڑاتے ہیں ساتھ اللہ کے کہ بے شکو تم میں سے آئے داوا ایمان میں حالانکہ وہ نہیں تم میں سے مومن ہے لیکن وہ لوگ ہیں ڈرتے ہیں لوگ ہیں کیا ڈرتے ہیں کیا ڈرتے ہیں دوسری جگہ جا نہیں سکتے دوسری جگہ اور اگر تمہارے سامنے کف کا اظہار کریں تو تم کیا کرو قتل کر دو کیا کر دو اس لیے بظاہر کس کا دعوی کرتے ہیں ایمان کا تو ڈر کی وجہ سے کیا یا نہیں ہاں بال فرق اگر ان کو دوسرا مقام مل جائے کہیں جانے کے لیے تو بھاگ جائیں لیکن دوسرا مقام ملتا نہیں ہے ان کو دیکھو لو یا جدون اگر پائیں کوئی جہ پناہ یا غاریں مغارات منا اور مدعا خلان یا گھس بیٹھنے کی جگہ چلو بڑی غار بھی نہ ہو چھوٹی ہو گھس بیٹھنے کی جگہ سمجھ رہے ہو لہ البتہ پھر جائیں طرف اس کے اس سال میں کو رسیاں توڑاتے ہوں یا جماحون کا معنی رسیاں توڑاتے ہوں لکھ لو معنی مشکل ہے اس سال میں کہ وہ یہ ایک محاورہ ہے جس آدمی کا گھوڑا بھاگ جائے نا تو کہتے ہیں جامل فرس کیا کہتے ہو جامل فرس گھوڑا رسی توڑا کے بھاگ جائے وہ میں نے میاں ان کا پسہ دکھا یہ دوم ہے پہلا کیسم کا ان سادا جی وہ عاشق مزاج کا اب دوسرا صنف ان لوگوں کا ہے جو حضور پہ تانے لگاتے تھے حضور غریبوں کے صدقات تقسیم کرتے تھے نا اب یہ خبیص آدمی آ کے بیٹھتے تانے لگاتے جی ہمیں تو نہ ملا ہمارا آدمی فلاں مسکا ہے کہ اس کو نہ ملا خواہ مخواہ ایسے بیمانگی کرتے صنف دو اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو عیب لگاتے ہیں تو اس کو تقسیم صدقات کے اندر پین او تو نہا پس اگر دیے جائیں اسے تو راضی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں واہ واہ واہ واہ بہت اچھا اور اگر نہ دیے جائیں اسے تو کیا ناراض ہوتے ہیں یہ مفاد پرستی خود پرستی بلا و النا کے کامیابی اور اگر تاکیق وہ راضی ہو جاتے اس چیز پہ جو اللہ نے دی اس کے رسول نے دی اور کہتے کافی کہ ہم کو اللہ قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی دے گا صدقات سے غنائم سے بے شک ہم اللہ تعالی کی طرف کیا جزا معذوف ہے لکان خیر الحمد جزا معذوف ہے سمجھے جی اگر یہ کہتے نا بلاؤ اللہ ہم لکانہ خیر اللہم اس کی جزا معذوف ہے چلو جی اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلو شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص جب شہید اسلام کی تصانیت آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات يا صاحب الجمال دل بشل بسل ڈبلو من ڈبلو ڈاٹ لقد نظر القمر